یہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے کتع کتاب کی تصغیر ہے اس کا اس میں مصغر ہے کتاب جا جسرام کہتے ہیں یہ وہ کتابچہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں جس کا میں ترجمہ کروانا چاہتا ہوں فرینچ زبان میں ان تترجمہ کیا تم اس کا ترجمہ کرنے کی اشتعت رکھتے ہو امار امار استطی و بول میں یعنی ایسا کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے فقط قبل کتب میں اس سے پہلے کچھ ادت یعنی چند چند اسلامی کتابوں کا ترجمہ کر چکا ہوں اریدو ان اریدوان طیب علی اخوان حدیثی الحد اسلام حدیث میں چاہتا ہوں کہ میں اس کتاب کو تقسیم کروں یعنی اس مترجم یعنی ترجمہ شدہ کتاب چکو تقسیم کروں ان بھائیوں پہ جو ابھی نیا اسلام لائے ہیں حدیثی الحدیث یعنی جن کا زمانہ جو ہے وہ نیا ہے حدیث یہاں نئے کے معنی میں ہے جو اسلام کے زمانے میں نئے نئے ہیں یعنی نئے نئے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نو مسلم عمار آم آم امار ادن اتر جمہى اقرب وقت ممكن ان شاء اللہ تب تو میں اس کا ترجمہ کر دوں گا یعنی قریب ترین جو ممكن وقت ہوگا اس ميں انشاء یا امارو یا ما تینا کا تجید اللغه <سؤال> الفرنسیہ <سؤال> تا یقینا تم فرانس زبان اچھی طرح جانتے ہو اجادہ یجیدو کسی چیز کو اچھی طرح جاننا و تتکلمو ہا تم اس کو بول بھی لیتے ہو کما یتکلمو اهل فرنسا جیسا کہ فرانس والے بولتے ہیں افا اشتا فی فرنسا آکیا فاتو اشتا تم رہے ہو آشا یا ایشو سے تو کیا تم فرنسا میں فرانس میں رہے ہو نعم جی ہاں انہ نے تو وانا و ترعرت فی باریس ان بولت تو میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے نشو و نما پانا نشو و نما پانا, پانا، نشا رہا ہونا یعنی پلنا بڑھنا میں پلا بڑا ہوں فی میں ابھی کانا یا ملو ہنا کا اس لیے کہ میرے ابو وہاں کام کیا کرتے تھے ان بق یار شرط حسن عطن خم 15 شرت حسن عطن وہ فرانس میں پندرہ سال رہے رہے ہیں المدرس وستاد ہادہ و ہوا سبب ہاں یہی وہ وجہ ہے اقراط یاحمد یا احمد آیات پڑو احمد بعد اس کے کہ وہ عوض باللہ من الرجیم پڑھتا ہے کیا کہتا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مجھے دکھا تو کس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو یا کرے گا مردوں کو اعلیٰ وَلَمْ تو امین اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے اعلیٰ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ اولا کلیت اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل اللہ نز احسن الحدیث کتاب متشابہ مسان شاعر یکشحم اللہ نے بہترین حدیث بہترین بات کو نازل فرمایا ہے کتاب متشابہن اس حال میں کہ وہ کتاب ہے جس کے موضوعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یعنی مختلفا نہیں ہیں وہ کتاب مختلفا نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع اس کا ایک مضمون دوسرے مضمون سے ملتا جلتا ہے اس میں یعنی مربوط ہے مسانیہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے اس میں ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا جاتا ہے مختلف پیرایوں میں مختلف اسلوب اور مختلف انداز کے ساتھ تاکہ بات بہنشین ہو جائے مضمون ایک ہی ہوتا ہے لیکن اسے مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے مسانیہ تخشن جلود اللہ یشونرباہم کامتے ہیں اس سے ان کے جسم جلود کا رضیمانہ ہے چمڑے یعنی یہ چمڑوں پہ کب کبھی ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے جسموں پہ کب کبھی ہو جاتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں قرآن پاک جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں ان پہ رکت تاریخ ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یو ہوگا سما ترین جلود ما تن اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے اللہ عرب العزت کی حیبت اثر اللہ تازہ ہو جاتی ہے اور ان کے جسموں پہ بھی اور ان کے دلوں پہ بھی کب کبھی تعریف ہو جاتی ہے وہ جس کا پیچھے گزرا وہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ کی رہنمائی ہے اللہ کے رہنما اصول اور ضابطوں پر مبنی ضابطۂ ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعہ سے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَا قُلُوبُ الَّذِينَ لَا <بِالآخرا> اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سکر جاتے ہیں ان کے بعد محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جب ویا دونے ہی ادا شرون اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے علاوہ ہے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں خوشی ہی محسوس کرتے ہیں کھل اٹھتے ہیں یادی داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے المدرس وستاد بادیا تا تہیا یہاں سلام کے معنیٰ میں ہے اس کے بعد کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے استاد کیا کہتے ہیں یا اخوان اے हादा हुल المراقب الجدید یہ نئے نگران ہیں من منکانا لدئی سال الفل جس کے پاس کوئی سوال ہو تو تسے چاہیے کہ وہ ان سے سوال کر لے یا شیخ ہوں شیخ من یشتری کا مؤثر الزامیہ آتی ہم میں سے کچھ ایسے طلبہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ شریک ہوں جامعہ کے موسکر میں موسکر اصل میں وہاں اٹور وغیرہ جاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں اسکاؤٹ وغیرہ افا یوس آفا یوس جسم ہو لدع کل آنا آفا یوس جلو اسم ہُو کل آنا تو یعنی جو طالب علم اس میں شریک ہونا چاہتا ہو تو کیا وہ اپنا نام آپ کے پاس ابھی سے درج کروا دے نعم جی ہاں نہ یہ بات تو ٹھیک ہے رہی اس کا جواب تو مل گیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری رہنمائی کروں کیسے کام پر اجرا انشاء اللہ جس میں اجر ہوگا انشاءاللہ من طلاب ان شاء اللہ مشاذ ماہد کے انسٹیٹیوٹ کے طلبہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مدد کے محتاج ہیں فسا تم ان کی مدد کرو مما آتاق ملو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سندوقل برری جو شخص ان طلبہ کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رابطہ کر لے سندوقل البر کہتے ہیں یعنی امین سندوقل البر جس کو ہم خزانچی کہتے ہیں البر نیکی مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کے لیے جو چندہ وغیرہ جو عطیات جمع کرتا ہے اس کو یعنی ایک کہا گیا امین و سندوقل برری یعنی نیکی کے سندوک کا امین سربراہ سندو جس کے پاس باکس ہو یعنی رفاہی کاموں کے لیے جو خزان کی مقرد کیا جاتا ہے اس کو امین و سندوق البر کہا گیا ہے سمرین رقم واحد مش نمبر ایک عجیب عن الاسئلت الاتیتی آنے والے سوالات کا جواب دیجئے نمبر ایک لیماذا یرید المدرس ترجمت القطیب استاد کتابچے کا ترجمہ کھن کروانا چاہتا ہے اس کا جواب ہوگا لیووزعہو علی اخوانی حدیث الہد بالاسلام اینا ولد عمار و اینا طرع رعا اموار کہاں پیدا ہوا اور کہاں اس نے پرورش پائی کہاں وہ پلا بڑا ولدہ وطرہ رہا فی باری کم سنتاً باقی ابوہو فی فرنسا کتنے سال اس کے ابو رہے فرانس میں نہیں باقیہ فی فرنسا خمس عشرات سنتاً تمرین رقم اثنان مشکل نمبر دو الفعل اما ثلاثی و اما ربائی فیل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا ربائی ہوتا ہے فثلاثی ما فیہی ثلاثت احرف اصلیتن تو سراسی وہ اس باب کو اس فیل کو کہتے ہیں جس میں تین اصلی حروف ہوں نحو سلما ہو اور اس کو آ پڑھ چکے ہیں اما جہاں تک ربائی کا تعلق ہے فما کانفی اربا تو وہ ہوتا ہے جس میں چار اصلی حروف ہوں وہ ہوا اما مجرد ربائی یا مجرد ہوتا ہے وہ امام مزید مزید فل مجرد الہو باب ان واحد ان مجرد کا ایک ہی باب ہے نحو ترجم اس کے اصلی حروف چار ہیں چاروں کے چاروں حروف مادے کے ہیں ترجما باسارا ترجمہ اس نے ترجمہ کیا با اس نے پھیلا دیا ہر والا وہ دوڑا دہ راجا اس نے لڑکایا فرکل اس نے جھٹکا دیا وس اس نے وسوسا ڈالا کہ اس نے مارا فرق یہ نا معلوم اس کا معنی کیا ہے صلاحت ابوابن اور مزید اس کے تین ابواب ہیں تفعل نحو اس نے پرورش پائی اس نے کلی کی تدا وہ لڑک گیا اس میں تا جو ہے وہ مزید حرف ہے افا نہ اسم ار سکڑ جاناشا اروشا ارو کان پھٹنا کب کبھی سبق سے افعال ربائی افعال نکالیے مستقات اور اس کے مستقات وزق واحد منہا اور ان میں سے ہر ایک کے باب کا ذکر کیجئے سبق میں ترجمہ ترجمہ یہ مصدر ہے جاب اِف الف عالل ہے آگے ہے المترجم اسم المفول ہے اتر میں ارجم فرمارے ہے اور آگے ہے ترا رو ترا را سفا آگے ہے اِسما ان یسما میں اِسما ان مطمئن ہونا اف اللہ باب ہے اقشاہر اف عال اللہ صلح یہ بھی یکش <تصور> آگے ہے عشما عزت عشما یشم عزو شکر جانا ناقیسلا مثالوں پہ غور کیجیے پھر ناقص کو نام کو مکمل کیجیے ترجما ترجمت بسر با اثر و با اثر ہر ولا زلزلہ ہر ولحر ترا ر ترا ارا ترا رو تم یمز مد تمز من اطما ان یتم عن اطم عشم ازد یشم عزو اشم از اکشا ار یقا ار عش اََََ احرن جما يہ رن جيم اح رن ہے وہ تصحيح كر ليں يہ اح احرن جما يہ رن جيم افرن كا ي يرن كي افرن ربا افعال کو متعین کیجیے اور ان میں سے بچہ میرے دفتر میں داخل ہوا اور اس نے کتابوں اور کاغذات کو بکھیر دیا اس میں باسرۂ کے وطن پر میں نے بچے کو گدگدی کی تو وہ ہنس پڑا دغ دگا یو لا یفعل الباب ہے آتی ڈاکٹر نے مجھے غرغرہ کے لیے دوائی دی یعنی غرارے کرنے کے لیے غرگرہ گرگرہ یو گرگرا فا اللہ یہ مصدر ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب یتما ان فمن زحزح عن تو جس کو دور کر دیا گیا جہنم کی آگ سے فود جنت اور اسے داخل کر دیا گیا جنت میں تو یقیناً کامیاب ہو گیا مجہول ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی او ہر ابن آدم تم میری طرف کھڑے ہو جاؤ یعنی میرے پاس آؤ میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا کم کھڑے ہو کم الیہ میری طرف ہوا ہو. مدارے صلی اللہ علیہ وسطی جس نے کلی کی اور ناک میں پانی داخل کر کے چھڑکا اس کی غلطیاں اس کے ناک اور اس کے منہ سے نکل جائیں گی یہ باب ہے ان ابن عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ, یقبل توبت العبد مالم یو غر غر. لیکن اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اسے گرگرہ یعنی جب تک موت نژ کا عالم اس پہ تاری نہیں ہوتا گرگرہ کہا گیا ہے جب تک یعنی جان اس کی نکلنے کے قریب نہیں پہنچتی جان کنی کا عالم جسے کہتے ہیں لابا بل مضما تھی وہ تبردہ لابا تھی کوئی حرج نہیں ہے کلی کرنے میں اور ٹھنڈک لینے میں روزہ دار کے لیے و تبررد یعنی پانی وغیرہ سے غسل کرنا یا کوئی بھی اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا اے سی کے سامنے بیٹھنا مضمدہ یہ مضمدہ مضمدہ اس سے مزدور ہے کان نہ عی سب اٹک اور گفتگو کیا کرتا تھا اٹکا کرتا تھا گفتگو کرتے وقت وہ ایک دن اپنے گلے سے گر گیا تو لوگ اس پہ کٹھے ہو گئے اس پہ جمع ہو گئے یعنی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے <وح> تو اس نے کہا تکا تم والے پر یعنی کسی جس کو کوئی جنون کا پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہو جس طرح لوگ اس پہ اکتھے ہو جاتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا مجھ پر اس طرح اکٹھے کیوں ہو گئے ہو یہ فرم او انی مجھ سے الگ ہو جاؤ بکھر جاؤ منتشر ہو جاؤ تو پیچھے جو لفظ گزرا تھا فرن کا یا فرن کی اس کا معنی بکھر جانا منتشر ہو جانا ہٹ جانا لوگوں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو پر اس کا شیطان جو ہے وہ ہندی زبان بول رہا ہے یعنی یہ غیر مانوس الفاظ ہیں یہ عربی زبان والے بھی ان الفاظ کو نہیں جانتے تو اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے یتقا اور اسی کا مانا ہے اپنی اپنی گفتگو کے وقت اٹکا نہیں بلکہ گفتگو میں یعنی بڑے گہرے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا بڑے مشکل مشکل الفاظ استعمال کیا کرتا تھا کا کہتے ہیں گہرائی کو تقا آرا یہ تقا آرو بالکل انوکھی کوئی بات کرنا کوئی انوکھا لفظ استعمال کرنا بڑی گہرائی میں جا کے عجیب و غریب الفاظ جو ہیں وہ لے کر آنا یہ معنی ہے یہ کا نمبر پانچ ہادہ مراکب الجدلو یہ ہے نیا انسپیکٹر یا کہہ لیجئے نگران ہونا ہوا ضمیر و فصل یہاں ہوا جو ہے وہ ضمیر فصل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے فسل ضمیر الرفل بینما ہوا خبر ان اما ہوا تاب اُن اور ضمیر فصل اس ضمیر کو اس ضمیر کو کہتے ہیں جو حالت رفا میں استعمال ہوتی ہے اور اسے لایا جاتا ہے یو اتا بہر اسے استعمال کیا جاتا ہے جو گا کرنے کے لیے اس کے درمیان جو خبر ہوتی ہے اور اس کے درمیان جو اس خبر کا تابے ہوتا ہے ہادہ اول مراقب الجدید اصل میں ہادہ مراکب جدید تو ہوا اصل میں درمیان میں ضمیر فصل کے طور پر اس کو لایا جا رہا ہے ہادہ المراکب الجدو المراکب خبر الفصل اور جب ہم فصل کو حدف کر دیں گے وکلنا اور کہیں گے ہادل مراکب الجدو من مراکبا تو جائز ہے کہ المراکبر بدل, بدل ہو ہادا سے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں ہاد المراکب الجدن شیتن یہ نیا نشیتن یعنی ایکٹیو ہے بڑا متحرک ہے فعال ہے فصل کو حضف کر دیں گے, اور ہم کہیں گے حَامِدٌ النَّاجِحُ، تو جائز ہے کہ ناج ہو حامد کی صفت ہو یہ لے کے ضمیر الفصل آپ کی جانب ہے یا منع کریں گے لیجیے دوسری مثالیں ضمیر فصل کی اصل میں اس کو ضمیر فصل کہا گیا ہے یعنی کہ ضمیر برائے حسر اس کو ضمیر برائے حسر کہنا یا ہی کا معنیٰ پیدا کرنے کے لیے لائی جانے والی ضمیر کہنا زیادہ بہتر ہے ضمیر فصل اور یہ ضمیر رفع ہوتی ہے اور یہ اور وہ وہ اس میں خاصہ یعنی وہ خاصی پیچیدگی ہے یہ ضمیر فصل ہے اور اس کو خبر اور اس کے تابے کے درمیان جدائی کرنے کے لیے فاصلہ ڈالنے فصل کے لیے لایا جاتا ہے محل اللہ من اور اس کا میں کوئی محل نہیں ہوتا آ, یہی اور ہی کامیاب ہیں. آپ کا دشمن ہی النسل ہے آدھی ہی تو یہی یہ گاڑی ہے ما من آ, جو بھی سبق میں فصل وارد ہوئی ہیں آ, ان کو باہر نکالیے سب سے پہلی صدر میں ہے یہی وہ کتابچہ ہے اس میں ہے هو السبب یہی وجہ ہے آگے ہے ہادہ هو المراقب الجدید یہی نیا نگران ہے جی بس یہی تین جملے ہیں اس کی مثالیں آگے دیکھیے خبر فیخل جمل یا فصل الف لام داخل کیجئے خبر پر ہر جملہ میں جو نیچے آ رہے ہیں اور ضمیر مناسب ضمیر فصل لے کر آئیے ہاد بہ ہی من اس میں, من، مننا میں جو من ہے وہ من کہلاتا ہے اخرى دیگر مثالیں کل من ہادا اس میں سے کھا یعنی سب کچھ اس کا مینت اللہ میارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو انگلش جانتے ہیں تو طلبہ میں سے کچھ ایسے ہیں من اور ان میں سے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فرنچ جانتے ہیں الْآخرِ وَمَا هُم <بِمُمِنِين> اس میں من تب کہلائے گا هُم <فِقُون> اور اس میں سے یعنی اس کا کچھ حصہ جو ہم نے ان کو ادا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس میں بھی من تب عزیا ہے انت بن احسن تم بہترین طلبہ میں سے ہو تم بہترین طلبہ میں سے ایک ہو اف اشتفی فرنسا تو کیا آپ فرانس میں رہے ہیں تتقدم على حروف العطفی حمزہ پہلے آتا ہے حروف اطف سے حروف اطف پر مقدم ہو کر آتا ہے نہبو اولم ین ضرور عالم ین ظور اوالم اذا ما وقع, وقع تم بہی وہ اخوات اثر و انحروف العطفی اور اس کے اخواط جو ہیں وہ حروف اطف سے حروف اطف کے بعد آتے ہیں نحبو فہلق القم تو نہیں ہلاک کیا جاتا ہے مگر واسق نا فرمان لوگوں کو فہلق الا قوم الفا سکون ادخل واول اطفی المل تعینی واو اطف کو داخل کیجیے ان دو جملوں پر اجام جدن هذا جائزن کہیں گے آفا جا مدرسن اور محدود تقدیر ہوں یہاں عز جو ہے مفول بہی ہے محدود کا تقدیر اصل کیا ہے ابراہیم موتا جم میت کی جمع ہے موتا وبت اور یہ فعلا بدن پر ہے غیرفی موتا, موتا موتن نہیں آئے گا یعنی غیر من اس میں تنوین استعمال نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ ممنون من الصرف ہے یعنی غیر منصرف ہے ہاتھ جمع اسمو کی جمع لے کر آئیے فا کے مرا قطع قتل یعنی مقتول جریح ان سے جرحا زخمی ان اسرا قیدی سری ان یعنی مقتول جن کو بچھار دیا گیا ہو ہومبر دس ربنی ربی, ربی, ربی کی اصل ہے یا ربی ہمن اس سے ہدف کر دیا گیا ہے یا یہ مثال ہے منادا کی یا المتکلم کی طرف ایسے منادا کی جسے مضاف کیا گیا ہو یا المتکلم کی طرف یوزی بجا ہی اس کی یا میں پانچ یعنی شکلیں جائز ہیں پانچ صورتیں جائز ہیں اس کی یا کے بارے میں اور وہ حلف ہا مقاصر یعنی یا کو حدف کر دینا کسرہ کو باقی رکھنے کے ساتھ کثرا یعنی زیر کو باقی رکھا جائے نحو اور یہی زیادہ مستعمل ہے اس بات القن اس بات الیا ساکن یا کو ثابت رکھنا اس حال میں کہ وہ ساکن رہے نہ یاربی ہادہ دون الف القصر یہ ذرا پہلے سے نسبتاً کم ہے کثرت میں اس بات ال مفت حدن یا کو ثابت رکھنا مفتو حدن اس حال میں کہ مفتوح ہو اس کے آخر میں فتح یا ہو نحو یاربی قلب علفن یا کو الف سے تبدیل کر دینا نہبا وقت طلحہ کو ہا ہاس سختی ان دل وقفی اور کبھی کبھی اس کے ساتھ مل کر مل کر استعمال ہوتی ہے ہا اس خاموشی کی ہا ان دل وقف کرنے کے وقت ناہو یاربا پانچوی شکل یہ جائز ہے کہ یا کو علیف سے بدل دیا جائے فوا ہدف کر دینا ہدف کر دیا جائے بال فتح اور اس سے مستغنی ہوا جائے فتحہ کے ساتھ نہ جمع و ہادل اوجوہا قولنا یجم و ہادل ان وجوہات کو ان شکلوں کو جمع کرتا ہے ہمارا یہ کہنا ادا یسب شرون, شرون اچانک وہ کھل اٹھتے ہیں خوشی سے یعنی خوشی منانے لگتے ہیں یا خوشی محسوس کرنے لگتے ہیں خوش ہونے لگتے ہیں اذا کانا جواب الشرط شرط جمرہ جب ہو جواب شرط جملہ اسمیا وا جب اختیران ہو بالفا تھا کو اس کو فا کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں وہ جوز و اقامت عید الفجائتی مقام الفا اور عید الفجائ کو فا کے قائم مقام لانا قائم مقام بنانا بھی جائز ہے یعنی فا زبر فا کی جگہ پہ عیدا فجائیہ بھی آ سکتا ہے فہ ہم کی بجائے ادا ہم یصب شرون املّہ اور جس اللہ گمراہ کر دے وہ امر جو مبنی علیہ ہوتا ہے فیل مضاء سے یعنی فعل مضاف جس میں ادغام کا قاعدہ استعمال ہوا ہو یعنی جس فعل میں ادغام کا قاعدہ استعمال ہوا ہو وہ حالت جزم میں یعنی کھل بھی جاتا ہے اس کا کھولنا بھی جائز ہے فیحال ادغام اس میں جائز ہے ان دونوں میں جائز ہے ادغام کرنا بھی اور فق ادغام کرنا بھی جب کوئی فہر مدار حالت جزم میں ہو لم یشد احلل تو کھول دے ما نو اما فی کما یتم اہل فرنسا ما نو اما ما ما, ما, ما, ما ما کی قسم ہے جیسا کہ کما یتکلم تکلم اہل فرنسا یعنی اہل فرنسا جو ہے جیسا کہ اہل فرنسا گفتگو کرتے ہیں یعنی فرانس والے تو کما یہ ماں کی قسم ہے ما مفرد الجلود جلود کا مفرد کیا ہے الجل دو جلد یا جلد دندرس جلدن یا جلدن کی جمع جلود ادھر بابا میں ما یاتی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس میں سے ہر مفیل کا باب ذکر کیجئے اس باب استفاعال ہے تقا رباب رب تفاعل ہے اس باب ہے لانا یعنی کے نہ ہونے کی مدت تک ہاد مل مسدری ظرفیہ اس کو کہیں گے کہ ما مسدری ظرفیہ ہا کام اخرى ہم پیش کرتے ہیں آپ کی طرف دیگر مثالیں سید کل اسلام مابقیل عالم اسلام باقی رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی اے مدت بقاعل عالمی یعنی دنیا جہان کے باقی رہنے کی مدعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں اے مدت اطاعتی اللہ و رسول یعنی میری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مدت تک اجلس صفی حادل کرسی مالم یات صاحب ہوں اس کرسی میں بیٹھ جاؤ جب تک اس کرسی والے صاحب نہیں آتے ہیں یا ترجمہ کریں گے مالا ہاں جب تک نہیں آتا اس کرسی والا اس کرسی پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا جب تک وہ نہیں آ جاتا اس وقت تک تم اس پہ بیٹھ جاؤ اتیونی ماںۃۃ اللہ رسول اللہ کے بعد اجلس فی ہاد السی معلوم صاحب ہوں ایک مدت آدم اتیا نے صاحب ہی یعنی اس کے اس کرسی والے کے آنے نہ آنے کی مدت تک اس وقت تک تم یہاں بیٹھ سکتے ہو اسلاسی اور الفعل الصلاثی اور الفعل الرباعی کا ایک نقشہ دیا ہوا ہے الفل السلاسی المجرۃ لہ سطۃۃ وبواب اس کے چھ اباب ہیں انیچے لکھے ہوئے مزید اس کے بارہ انہوں نے کہا ہے باب ہیں جس میں ایک حرف زیادہ کیا گیا ہو جیسے فا اف الاف اس کی مثالیں تفا الافاف افطا الا اف جس میں دو حروف زائد ہوں جس میں تین حروف زائد ہوں ان میں استفا الا افا اللہ اف الا یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور اجلو آگے المجرد لہو بابن واحدن ربائی مجرد جو ہے اس کا ایک ترجمہ مزید ماضی ہی حرفان اطمانہ اور غیر مستمل قسم کے الفاظ ہیں دینی الدار میں پڑھائے جاتے ہیں اس لیے یہاں بھی دے دیے گئے